بیٹھی آپ مسئلہ یہ ہے جو کاروبار ہوتا ہے نا گولڈ چاندی اور سونا ہمارے فقہ نے لکھا کہ اس کی ادھار بے جائز نہیں کہ آج کچھ دام ہوتے ہیں دوسرے دن کچھ دام ہوتے ہیں بلکہ ایک مرتبہ میں نے سوناروں کی انجمن کے جو لوگ تھے انہیں بلا کر کے انہیں سمجھایا تو ہوتا یہ مولانا کہ وہ آج آپ اپنے بچی کا زیور بنانے جائیں تو آج جو سونے کے دام ہے اس پچیس ہزار اس کو ایڈوانس دیں گے اب وہ مہینے بھر کے بعد ملے گا جب مہینے بھر کے بعد آپ لینے جائیں تو بنوائی تو دیں گے تو سونے کے دام وہ دیں گے جس وقت آپ کا وہ معاہدہ یا پیکٹ ہوا حالانکہ آج سونے کے باو بڑھ گئے یا گھڑ گئے یہ بے کیسے جائز ہو ان کو ہم نے یہ بتایا کہ یہ بھی بتانا ہوتا ہے نا کہ حرام ہے تو آپ بتائیں نا اس کا حل کیا اس کا حل یہ ہے آپ جب بھی کوئی سونے کا آ, آ, آ, زیور بنانے آئے اب اس نے آپ کو بک کرا دیا کہ یہ یہ سامان بندے بنے گے جھم کے بنے گا ہار بنے اس کی بنوائی کیا ہے وہ کہا کہ بنوائی بیس ہزار ہے آپ کو یہ خطرہ ہوتا ہے نا بک کر کے کہیں بھاگ نہیں جائے آپ بیس ہزار روپے بنوائی پہلے دے دیں اور یہ ماہدا کے کہ جس وقت ہم زیور لینے آئیں گے اس دن کے سونے کے دام دیں گے اس طریقے سے اس کو صحیح کیا جا سکتا ہے ایک بات اب آئیے کرنسی کا کاروبار جس کو ہم ہنڈی کہتے ہیں ایک یہ ہے اور دوسرا کیا ہے کہ لوگ جس کو ہم نے منع کیا اور لوگ مان اور کروڑوں کا انہوں نقصان اٹھایا آج آپ کسی سے ڈالر لیتے ہیں. ڈالر آپ نے لے لیے آج ڈالر کے ریٹ ہیں پچاسی تو آپ نے یہ کہا کہ ہم دو مہینے کے بعد اس کو اٹھانوے روپے کے حساب سے آپ کو پیمنٹ کریں گے یہ بھی تو یہ کب ہے کہ آج آپ ڈالر اس سے نقد لے رہے ہیں اور دو مہینے کے بعد ایک ڈالر پر تین روپے بڑا کر کے اس کو پیمنٹ کریں اچھا ایک بات یہ دوسری خرابی کیا ہے اگر آپ تین مہینے کے بعد اٹھانوے روپے پیمنٹ نہیں کر پائے تین مہینے آپ نے اس سے اور لیے اب وہ ڈالر 90 کا ہو جائے گا یہ تو سود ہے تو اس سے بچنا چاہیے ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ مسلمان کی عزت اور ناموس کا بچانا یہ اولین فرائض میں سے کسی ملک میں جو قوانین ہیں اس کو ملوز رکھا جائے اسٹیٹ بینک کے قوانین اگر منع کرتے ہیں کہ یہ کام نہ کیا جائے وہ آپ نے کام کیا تو آپ نے دیکھا کئی منی چینجر جائز یا نا جائے, پکڑے گئے کتنی ضلعت ہوئی سالہ سال جیل میں رہے ہتھ لگتی ہیں کورٹ میں پیش کیا جاتے ہیں تو وہ کام جس سے آدمی کی عزت داؤ پر لگ جائے اس کام کو نہیں کرنا چاہیے ٹھیک اب اس کی مثال دے دو. ایک آدمی ایک کلو سونا دبئی سے لاکر کراچی میں بیچے شرم کیا آ رہا ہے کوئی عرض نہیں اس میں شرن ایک آدمی لے کر یہاں آ رہا لیکن کسٹم رولس یہ ہے کہ اس کے پورا آپ کو کسٹم ڈیوٹی بھرنی پڑے گی آپ کسٹم ڈیوٹی سے چھڑا کر کے لاتے کہ نا کسی نہ کسی طریقے سے تو اب جب کسٹم ڈیوٹی آپ نے نہیں بھری اور پکڑا گیا ہاتھ کڑی لگے گی سونا بھی گیا جیل بھی گئی پھر یا وہ طریقہ استعمال کریں جو پاکستان میں ہوتا وہ بھی حرام یہی یہ ہوگا نا کہ جناب رشوت دے کر کے, کے یعنی پیشاب سے دھویا تو کہاں سے پاک ہوگا بھائی؟ تو اور پھنستے چلے جائیں گے آپ اس میں جتنے ناجائز کام کریں گے پھستے چلے جائیں گے تو اس لیے ان چیزوں کو میں آدمی کو پھنسنا نہیں چاہیے جی اور بولیے